الله وكفى بالصلاة والسلام على عباده الذين استفاد أما بعد فعوض بالله سميل عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا وبزي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجاري زي القربى والجاري الجنب والصاحبي بالجنب وابن السبيل صدق الله العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني قولی. آمین یا رب العالمین ہمارے بھائی نے جس موضوع کی طرف اشارہ کیا ہے کافی سنجیدہ موضوع ہے اور پریکٹیکل بھی ہے یعنی یہ وہ چیز ہے جس کا مشاہدہ ہم خود بھی کرتے ہیں ہم دل توڑتے بھی ہیں اور ہمارا دل ٹوٹتا بھی ہے کسی سے ہم کو شکوا ہوتا ہے اور ہم کو کسی سے بھی شکوا رہتا ہے اکثر و بیشتر اس میں سوال یہ ہے کہ مسلمان چاہے کسی ملک کا بھی ہو وہ سعودیہ کا ہو وہ امارات کا ہو وہ پاکستان کا ہو وہ بنگلہ دیش کا ہو وہ ہندوستان کا ہو اس میں دو چیزیں مشترک پائی جاتی ہیں ایک اس کا مسلمان ہونا اور دوسرا اس کا بد اخلاق ہونا یعنی یہ چیز ہر جگہ مصریوں میں پائی جاتی ہے فلسطینیوں میں بھی پائی جاتی ہے شہریوں میں بھی پائی جاتی ہے وجہ کیا ہے سوال بڑا خطرناک ہے کہ کیا ہماری اس اخلاقی پستی کا سبب یا وجہ ہمارا دین ہے مسلمان ہونا ہے اس لیے جب دو شرطیں لازم پائی جائیں ملزوم تو یہ ہوگا کہ یہ اس کی وجہ ہم بد اخلاق مسلمانی کی وجہ سے ہیں ہماری بد اخلاقی کا سبب مسلمان ہونا ہے ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے یا ہمارا دین اس طرف کوئی توجہ نہیں دیتا وجہ کیا ہے اس میں میں نے یہ دیکھا کہ جہاں اکثریت مسلمانوں کی ہوتی ہے وہاں زیادہ تر یہ مرض پایا جاتا ہے. ہم مسلمانوں میں رہتے ہیں مسلمانوں کے سمندر میں رہتے ہیں کروڑوں مسلمانوں میں رہتے ہیں لہذا مسلمان کی قدر ہمیں کوئی نہیں جس طرح آپ سرگولہ چلے جائیں وہ جانوروں کو مالٹے ڈالتے ہیں گنا کاٹ کے جانوروں کے آگے ڈالتے ہیں اور ہمارے یہاں بندہ مار دیتے ہیں گنے کے پیچھے اس طرح ہمارے علاقے میں مونگفلی رولتی پھرتی ہے بعض علاقوں میں لوگ پوچھتے ہیں پھلی کے درخت کیسے ہوتا ہے یعنی جو چیز جس جگہ پائی جاتی ہے وہاں بے قدر ہوتی ہے کیونکہ ہم مسلمانوں میں رہتے لہذا مسلمانوں کی بے قدری ہے البتہ اگر کہیں اکا بکا مسلمان ہمیں مل جائے تو پھر اس کی بڑی قدر ہوتی ہے کہیں یورپ کے اندر کسی پنجابی کو پنجابی ٹکر جائے پٹان کو پٹھان ٹکر جائے تو وہ اس طرح اس کے ساتھ کرتا جس طرح عزیزوں کے ساتھ دسید دسید دسید کے لے کے جاتا کہ نہیں آج تم ادھر رہو گے ہمارے پاس کہو گے اپنا قدر ہوتی ہے نا اس کی تو ایک تو جو فوری سبب ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں چونکہ ہم بہت رہتے بھی مسلمانوں میں لازا مائنارٹیز کے اندر کیوں آس پس میں زیادہ اتفاق ہوتا ہے اور وہ زیادہ ایک دوسرے کے لیے سیکریفائز کرتے ہیں مائنارٹیز ان کے اندر دفاع کا احساس ہوتا ہے ہم ایک رہیں گے تو ہم بچے رہیں گے تو میں نے وہاں دیکھا وہاں پہ یہاں مسلمان ذرا سا نمازی ٹیڑا سیڑھا ہو جائے یا کوئی اس سے غلطی ہو جائے تو ہم ڈانٹ بھی دیتے ہیں مسجد والے ذرا سخت رویہ اختیار کرتے ہیں وہاں جاپان میں دروازے کو آواز سے بھی ہلتا تھا تو میں کہتا یا اللہ کو نمازی ہو یعنی وہاں ترستے ہیں نمازیوں کے لیے میں نے کتنی نمازیں اکیلے پڑھی ہیں جان دیکھ ایک امام صاحب سے وہاں تھے آ... وہاں میں نے پوچھا ان سے کہ کیا پوزیشن ہے وہاں تو کہنے لگے جی دو نمازیں تو میں اور میری بیوی پڑھتے ہیں جماعت کرا دیتا ہوں تین نمازوں میں نمازی ہوتے ہیں وہ بھی تین ہوتے ہیں چار ہوتے ہیں مسجد اتنی بڑی تھی ہر سہولت موجود ہیٹر لگا ہوا ہے کارپٹ میں بھی ہیٹر لگا ہوا ہے سب نمازی کوئی نہیں تو وہاں جمعہ میں نے پڑھایا تو جمعہ میں ستر آدمی تھے ستر بہتر آدمی تھے وہ بھی وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ آج بہت تعداد تھی اس میں ساٹھ آدمی مسلح کے اندر آئے تھے باقی باہر بارہ چودہ آدمی تھے انہوں نے برف باری ہو رہی تھی اسی برف میں نماز پڑھی ان حالانکہ آیت میں نے وہ آئے تھے آخر والی تین چار تلاوت کی سورت منافع کی چھوٹی لیکن ان کے بڑی لمبی لگی تھی وہ جو بار سردی میں پڑے تھے تو یہ آپ نے آئے کافی لمبی تلاوت کر دی تو جماعت کھڑی کرتے کرتے تین دفعہ ہاتھ اٹھا کے میں نے اللہ اکبر کرنے سے پہلے پھر دروازہ کھولا جو تھی آواز آتی تھی نا نمازی کوئی ہوگا پھر چھوڑ کے پھر کیونکہ وہاں مسئلہ چھوٹا سا تھا اور میرا جو امام کا مسالہ تھا وہ بالکل دروازے کے ساتھ جڑا ہوا انٹرنس کے دروازے کے ساتھ جڑا ہوا تھا اب ذرا میں نیت کر لیتا تو پھر وہ ساتھ دروازہ کھول کے میرے آگے سے گزر کے جاتے تو جب تک جوتیوں کی آواز آتی رہی میں دروازہ کھولتا رہا مجھے قدر آئی نمازیوں کی یہاں تو دکے کھاتے پہ تھے نمازی ڈھیر مسجدیں بھری ہوئی ایک وجہ یہ ہماری اخلاقی کی مسلمانوں کے ساتھ انگریزوں کے ساتھ ہم یہاں بھی بڑے اخلاق والے ہم دور جا رہے ہوں انگریز ادھر جا رہے ہو کوشش کرتے ہیں کہ راستہ بدلے گی پاس سے گزرے وہ ہمیں گڈ مارننگ بولے پھر ہم اس کو مارننگ بولنے پہ یعنی ان لوگوں کے ساتھ ہمارا سلوک ویسے ہی ہے ہاں مسلمان کے ساتھ مسلمان کا سلوک جو ہے مولانا اشرف علی خان بھی رحمت اللہ علیہ ریل پہ جا رہے تھے تو ایک انگریز بھی اس میں سفر کر رہا تو اس کے ساتھ جو تھے وہ لوگ جانتے تھے کہ ان کو تو ان کا بہت بڑے مولوی صاحب ہیں تو نے کہا یار مولوی ایک بات بتاؤ کہ یہ کتا اتنا وفادار جانور ہے جہاں لڑا دیتا آکا کے لیے تم لوگ اس کو پلیز کیوں کہتے ہو ان کا سر یہ جواب تو تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا اتنی بات میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تمہیں انسانوں میں سے بھی کتے ہی پسند ہیں اس لیے کہ یہ اپنی قوم کا غدار ہے تمہارا وفادار ہے تمہیں اس لیے پسند ہے کہ تم گداروں کو پسند کرتے ہو یہ تمہارے لیے جان لڑا دیتا ہے لیکن اپنے بھائی کو روٹی تک نہیں آنے دیتا مار دیتا ہے کو اپنی قوم کا گدار ہے تمہارا وفادار ہے اس لیے تمہیں. اور اسلام اس لیے اس کو پلیت کہتا ہے کہ یہ اپنی قوم کا گدار ہے تم انسانوں میں سے بھی وہی پسند ہوتے ہیں جو اپنی قوم کے گدار ہو اور تمہارے وفادار ہو تو دوسروں کے لیے تو ہم بڑے پولا اوپر سے لے کر نیچے تک ان کے سامنے بچ جاتے ہیں اپنی قوم کی چمڑی اتار لیتے ہم لوگ دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ کھانے سے پہلے اگر بچہ چاکلیٹ کھا لے یا کوئی کولڈ ڈرنک لے لے تو اس کی بھوک مر جاتی ہے یہ بڑا فطری سے ہے کلوریز مل جاتی ہے بدن کو اور وہ جو سگنل دے رہا ہوتا ہے بھوک کے وہ فورن بھیج دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جی وہ جیسے آپ کی سوئی چل جاتی ہے پیٹرول والی ٹھک کر کے وہ بند ہو جاتا ہے ان کا پمپ اسی طریقے سے وہ ٹھک کر کے پمپ بند ہو جاتا ہے بھوک مر جاتی سمجھ لگی ہمارے جب عبادات کے سیکشن کو الگ کیا گیا تو یہ کیا گیا تھا اس وقت کی ضرورت کے مطابق جب تقسیم کیے گئے معاملات کہ بھئی کس طریقے سے ان کو آئینی طور پر کس طریقے سے تقسیم کرنا ہے تو عبادات کو کہا گیا جی یہ چونکہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے اس میں کوئی تیسرا فریق نہیں ہے لہذا ان کو تو آپ الگ کر دیں ان کے لیے تو کسی قانون سازی کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ تو اللہ اور رسول نے کر دی ہے ہاں معاملات کیونکہ حالات کے ساتھ جب کھاتے ہیں آپ جس سے خرید رہے ہیں وہ کافر بھی ہو سکتا ہے جس سے معاہدہ کر رہے ہیں وہ کافر بھی ہو سکتا ہے اور جس کو بیچ رہے ہیں وہ بھی کافر ہو سکتا ہے لہذا معاملات کو الگ رکھیں عبادات کو الگ رکھیں یہ الگ ہو گئے ہم نے اس سے یہ سمجھا کہ اللہ کا اور ہمارا معاملہ الگ ہے اگر ہم اللہ کی گڈ بکس میں رہیں نماز ٹھیک طریقے سے پڑھتے رہیں تحجد پڑھیں اشراق پڑھیں تسبیحات کر لیں روزہ دس بارہ کرو امجید کا پڑھ لیں تو ہم ہو گئے پکے مومن یہ تو ہمیں سرٹیفکیٹ مل گیا اللہ کی طرف سے اب لوگوں کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں اس کا اس سرٹیفکیٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہ لوگوں کی ہماری ڈیلنگ ہم نے عبادات اور معاملات کو الگ کرنے سے یہ سمجھا کہ ہمارا ایک رخ اللہ کے ساتھ ہے ایک رخ بندوں کے ساتھ ہے اگر ہم کسی کے ساتھ بد سلوکی کرتے ہیں بد اخلاقی کرتے ہیں وہ کہاں شکایت کرے اللہ کے پاس تو ساری رات تو میں اللہ کے سامنے گھر آ رہتا ہوں کے تو میرا نیک بندہ ہے خام کا شکایت کر رہی ہے یہ تو سراغ بھی نہیں چھوڑتا یہی ہوتا نا کہ بھائی اللہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں جہاں یہ شکایت کرے گا میں فائل نیچے کروا دوں گا اس پہ مزید کام کیا جب ہمارے فضائل کی احادیث انہوں نے بیان کی کہ یہ کام کر لو اتنے حجوں کا ثواب یہ کام کر لو اتنے عمروں کا ثواب یار یہ سواب تو ہمارے پاس اتنا اکٹھا ہو گیا ہے اب ہمیں اوور ٹائم لگانے کی کیا ضرورت ہے اوور ٹائم تو غریب لگاتا ہے جب آ رہے ہمارے پاس اتنا ثواب اکٹھا ہو گیا ہے تو یہ معاملات اوور ٹائم ہیں کسی سے ہنس کے ملنا سلام کرنا اس کو الیک سلیک کرنا مسکرا کر ملنا یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہیں ہیں یہ تو اس قسم کی جیسے اوور ٹائم ہوتا ہے کہ یہ کر لو تو اتنا ثواب ہوگا اور یہی اصل میں غلط فہمی کا سبب ہے ہماری عبادات چیک ہوتی ہیں معاشرے میں جا کر ان کا جو گیج ہے دیکھیے تب اب آپ کی گاڑی میں پیٹرول ڈالا جا رہا ہوتا تو ایک تو آپ کی اپنی گاڑی کا گیج ہے ایک ان کا گیج ہے جو پیٹرول ڈال رہے ہیں دو گیج کام کر رہے ہوتے ہو سکتا ہے آپ کی سوئی خراب ہے ان کی خراب نہیں ہے ہمارا جو ایک گیج ہے دنیا میں وہ یہ ہے کہ آپ کی عبادات کی جو مشق ہونی ہے جو امتحان ہونا ہے وہ سماج میں جا کر ہونا ہے آپ کتنے اچھے ہیں اللہ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہیں تمہاری بہترین ہونے کی تمہارے خوش اخلاق ہونے کی تمہارے اچھا انسان ہونے کی سب سے پہلے گواہ گھر والے ہوتے ہیں اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین وہ ہیں جو گھر والوں کے لیے بہترین ہیں اچھے وہ ہیں جو گھر والوں کے لیے اچھے ہیں اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں اس لیے میں تم میں اچھا ہوں یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی بی کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا یا اس کی کسی بات کو برداشت کر لینا یا بچوں کے ساتھ جو ڈیلنگ ہے اس کا تعلق میری نیکی کے ساتھ نہیں ہے ہاں آفس میں پہنچو تو مسکراتا ہوا ہونا چاہیے چاہے انگلیوں سے منہ کھولنا پڑے وہ میرے جاب کا حصہ مسکرا کر ملنا ہے کوئی آفس میں آتا ہے لیکن یہ کہ گھر میں میں جب داخل ہونا ہے تو پھر وہ کرفیو لگنا, لگ جانا چاہیے سب کو ڈر کے جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جانا چاہیے اس کے بعد جہار ہے پڑوسی پڑوسی جو آپ کے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک جارز جنب اور ایک جارز القربہ پڑوسی بھی آپ کا رشتہ دار بھی ہے دو حق ہیں اس کے اجنبی ہے ایک حق ہے اس کے مسلمان ہے رشتہ دار ہے پڑوسی ہے تین حق ہیں رشتہ دار نہیں ہے مسلمان ہے پڑوسی ہے دو حق ہیں ایک اسلام والا حق اور ایک پڑوسی والا حق کافر ہے آپ کا پڑوسی ہے لیکن پڑوسی والے حقوق اپنی جگہ پر اس کے موجود آپ کے ساتھ کی سیٹ صاحب بل جمب تیری سائیڈ پر بیٹھا ہوا آدمی کیا وہ غیر مسلم ہے تیرے ساتھ بیٹھا ہوا تو آپ نے اٹھ کے جانا ہے پیشاب کرنے وہ رستے میں بیٹھا ہے تو آپ ایکسکیوز می کریں اس کو اور آپ اسے جو مراوزہ الفاظ ہیں ان کے ذریعے اجازت لے کے اگر آپ کا پاؤں کو لگ گیا تو آپ کریں اس کو پتا چل رہی پتا ہی نہیں کوئی انسان نیچے آیا کون آیا تو وہ اگر کافر بھی ہے تو پڑوسی کا حق اس کا اپنی جگہ پر ہے اب ہمارے معاملات جو ہیں وہ یہ ہیں پہلی بات یہ آپ نوٹ کریں کہ ایک تو مسلمانی کی میں نے عرض کیا کہ قدر نہیں ہے ہمارے یہاں کیونکہ مسلمان بہت ہے اور جہاں کوئی چیز بہت ہوتی ہے بے قدری ہوتی ہے دوسرا یہ کہ ہم نے اخلاق کا ایک حصہ مختص کر رکھا ہے کہ اتنے پرسنٹ تو اپنی جماعت میں خرچ کرنا اشدا وال القفار رحما دئی نم ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد مومن اس میں ہم نے یہ سمجھا کہ تبلیغی جماعت والا تبلیغی جماعت والے کا اکرام کرے گا اسی کے منہ میں لکما ڈالے گا اسی کے آگے بوٹی کرے گا جماعت اسلامی والا اپنے کرے گا مناظر قرآن والا اپنے کو کرے گا ایک تو یہ محبتیں جو ہے یہ تقسیم ہو گئی اپنی اپنی جماعتوں کے لیے مخصوص ہو کے یہاں حاجی عبد صاحب ہوتے تھے مجھے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے میاں عبد صاحب علینڈ میں ہوتے تھے تو اس صاحب سے ملنے گئے مسجد میں کوئی صاحب لے گئے وہاں مولوی صاحب کے پاس گئے جا کے الیک سلیک ہوئی انہوں نے نارمل سے ہاتھ میں لایا بیٹھ گئے جب تو نے بتایا کہ یہ اپنے سیلفی بائی حدیث تو موبی صاحب طرف کے اٹھے پھر اور جفی لاؤ جی سرکار پھر اچھا انہوں نے جفی لگائے اب, اب عبد الغنی صاحب نے ان سے یہ کہا کہ وہ جو پہلا تعلق کلمے والا تھا اس پہ تو آپ نے صرف تین انگلیاں ملائیں میرے ساتھ وہ جو میرا ناتا محمد نے جوڑا تھا اللہ کے ساتھ محمد کے ذریعے جوڑا تھا آپ کا اور میرا اس کی تو قدر ہی کو نہیں تین انگلیاں ملائیں آپ نے جب پتا چلا میں اہل حدیث ہوں تو اٹھ کے آپ نے جپفی ماری آپ بتائیے یہ آپ مولوی ہیں آپ یہ بتائیے کیا یہ اسلامی طریقے اسلام یہ سکھاتا ہے کہ آج پھر دوہری باری ملیے پہلی بار نہ آپ نے اس کا اکرام کیوں نہیں کیا مسلمان سمجھ کے کلمے کی کوئی قیمت نہیں تھی ایک تو یہ بات ہو گئی کہ ہمارا زیادہ تر حصہ فیول جو ہے وہ اپنی جماعت میں خرچ ہو جاتا ہے ہم باہر والوں کو وہ رسپیکٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں اب پتا نہیں یہ فطری بات ہے کہ ہر جماعت میں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے اشدا القفار رحماؤ بین ہن سے مراد کلمے والے ہیں جماعت والے نہیں ہیں رحماؤ بین ہوم سے مراد جماعت والوں کے درمیان نہیں کلمہ پڑھنے والوں کے لیے وہ رحیم ہیں کچھ تو یہاں خرچ ہو جاتا ہے باقی جو بچیا مہنگائی مار گئی اب یہ جو عبادت والا معاملہ ہے کہ عبادت ایک الگ چیز ہے معاملات الگ چیز ہے اسلام کے اندر ڈھائی سو سال تک یہ معاملات ایک ہی تھے عبادت معاملات ایک ہی چیز تھی یہ فکی تقسیم ہے شرعی تقسیم نہیں ہے یہ فقہ کی مجبوری تھی جیسے آپ پانچ پانچ سو کے جب گنتے ہیں تو لے پانچ سو ضربے دو برابر ہزار پانچ سو کے دو نوٹ ہیں میرے پاس پھر دو سو والے اتنے ہیں سو والے اتنے ہیں یہ بینک والوں کی مجبوری ہے وہ اپنے اس کو حساب لگاتے ہیں یہ فکری مجبوری تھی انہوں نے الگ کیا یہ الگ نہیں ہے ہمارے یہاں پیمانہ جو ہے وہ سماج ہے معاشرہ ہے اگر آپ اس میں طریقے سے ڈیل نہیں کرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سا بے مومن وہ مومن نہیں ہے اب دیکھیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہم ڈنڈی مارے بغیر رہتے نہیں ہم بریکٹ میں لکھتے حقیقی لئی سا مومن وہ حقیقی مومن نہیں اس کا مطلب تجاری ہے جب حضور فرماتے ہیں وہ مومن نہیں ہے بھی مومن اس کو مغالتا لگا ہوا ہے ہمارا ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی پر قبول کیا جائے گا ساری زندگی کوئی بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے صدقے دل سے مواہد رہے محمد رسول اللہ نہ کہ وہ مومن نہیں تسلیم کیا جائے گا جب حضور کہتے ہیں لئی سا من اٹ مینس کہ حضور کہتے ہیں میں اس بندے کو ڈس آن کر دوں گا قیامت کے دن میں کہوں گا کہ میں اس کا کفیل نہیں ہوں میرا اس کے ساتھ لئی سمنا سا ہم میں سے نہیں امن راگ بیان سنتی فلئی سمنی اکاح ہم سنتی نکاح میری سنت ہے فمن راگ بان سننا تھی فلئی جس کو میری سنت ناپسند ہے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں وہ مجھ میں سے نہیں ہے محمد کا امت ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرف میں لئی سا منہ منگش علیہ سا جس نے ملاوٹ کی اس کا ہم مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جب حضور کہتے ہیں لئی سا مِنَّا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نتیجہ قیامت کے دن نکلے گا وہاں تمہیں تمہارا اور کوئی نبی تو ہونا ہی نہیں جس کا نام تم نے وہ تمہیں ڈسون کر دے گا جی میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ فرمایا لئی سب وہ شخص مومن نہیں ہے حاجی ہو سکتا ہے نمازی ہو سکتا ہے الہاج ہو سکتا ہے کاری ہو سکتا ہے نقشبندی مجددی مجدی ہو سکتا ہے لیکن مومن نہیں پاسپورٹ پر پچاس ویزے لگے ہوئے ہونا گورمنٹ پاسپورٹ کینسل کر دے تو وہ سارے نال وائیڈ ہو جاتے حکومت کہہ دے نا کہ یہ پاسپورٹ جیلی ہے تو اس کے اوپر جو کچھ اصلی بھی لگا ہوا ہوتا ہے وہ جیلی ہو جاتا نکاح ثابت نہ ہو تو سات بچے بھی ہوں تو وہ سارے نجائز ہی گنے جاتے جب لائی صاحب بے مومنن تو تیرے حج بھی کوئی نہیں تیری نماز بھی کوئی نہیں تیری زکات بھی کوئی نہیں تیرے روزے بھی کوئی نہیں جس سم کارڈ میں تیرا بیلنس ہے وہی وہ سٹک کر دیا گیا ہے وہی وہ چھین لیا گیا ہے لئی سب اب یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جو میں ابھی بتانے والا ہوں کہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں یہ وہ بات ہے جو ہم میں اکثر پائی جاتی فرمایا لئی سب مومن من شب آجار ہو جایا تو شخص مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کر کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکھا رہے آم وہ لوگ ہیں جس کا پڑوسی نہ صرف خود خودکشی کرتا ہے بلکہ بچوں کو بھی بزار دے کے مار دیتا ہے کھانے کو کچھ نہیں ہے اتنے دن سے بھوکے تھے نہیں برداشت ہوا میں نے کہا روز کے مرنے سے ایک دن مر جا یہ مسلمانوں کا معاشرہ مرنے کے بعد اخباری رپورٹر کو بتا رہے ہیں کہ تین دن سے بھوکے تھے اللہ کے بندو تین دن سے بھوکے تھے ٹھیک ہے ان کا باپ چرسی ہوگا یار ان کا باپ جواری ہوگا بچوں کا تو کوئی کسور نہیں تھا نا ان کو تو کھانے کو دیتے نا اس عورت کا تو کوئی کسور نہیں تھا نا جو گھر میں بیٹھی تھی کسی نے باندھ دیتی تھی اس جاری کے ساتھ ہم علاج کے لیے پیسے نہیں دیتے کفن کے لیے چندہ کٹھا کر دیتے لئی سا من شبا جس نے پیٹ بھر کے کھا لیا जा रहू जाया جایا اور اس کا था بھوکھا تھا لئی سا ملین وہ شخص مومن نہیں ہے پھر پتا نہیں کیا ہے پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے میں نے واقعہ بیان کیا تھا پتہ نہیں ہاں کیا پاکستان میں بیان کیا تھا میں خاتون نے عید والے دن عید والی رات تھی چاند رات اس کو غالبن کہتے ہیں بچے اسرار کر رہے تھے کوئی کہہ رہا تھا صبح شوز لینے کوئی کہہ رہا تھا کپڑے لینے کوئی کیا کہہ رہا تھا اب بچے تو بچے ہوتے ہیں ان کو کیا پتہ ماں باپ کے پاس ہے یا نہیں ہے اس عورت سے برداشت نہیں ہوا چار بچے تھے ایک بچی تھی تین بچے تھے اس نے کہیں سے وہ زہر ارینج کر کے سب کو زہر دی تھی بچی بچ گئی وہ بچے تینوں مر گئے اچھا ان ہم گیلاشیں دیکھے وہ خود بھی پاگل ہو گئی جب ان بچوں کے جنازے کا اعلان جس مسجد میں ہوا اسی مسجد میں صبح بتا رہے تھے کہ فلان صاحب نے چالیس ہزار کا کارپٹ مسجد میں ڈلوایا ہے مسجد میں چالیس ہزار کا کارپٹ ڈلوا دیا ہے اور بھوک کی وجہ سے سورت نے بچے مار دیے اس کا کسی کو احساس وہ سمجھ جاؤ گا میں نے نیکی کی یہ کارپیٹ اس کو جنت میں لے جائے گا یہ والا دین والا کارپیٹ نہیں ہے ہم لوگوں کو احساس نہیں رہا کہ معاملات کتنی اہم چیز ہے اور معاملات ہی ہمارا تعارف ہے لوگوں کے ساتھ ہم لوگ اکٹھا کرتے ہیں پھر اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں سیلاب آتا ہے کوئی آفت آتی ہے کوئی مصیبت آتی ہے جاتے ہیں کیمپ لگاتے ہیں مدد کرتے ہیں جو ڈاکٹرز رات ہیں ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں وہ فری ڈسپینسری کا بندوبست ہوتا ہے لوگوں کو پتا چلتا ہے یار یہ لوگ اگر لیتے ہوئے نظر آتے ہیں تو دیتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں اس کی وجہ سے تکلیف ہوئی معاملات ٹیسٹ کیس ہے ہمارے ایمان کا ہے یا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رماتے مطفقن علیہ حدیث آپ اندازہ کریں ولہ مینو اللہ کتنی بار یہ حدیث سنائی گئی جس کا پڑوسی تنگ ہے تو ان قسم کھا رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے بتایا ہے یہ اللہ کا کلام ہے تو ہم اسے قرآن مجید کے نام سے جانتے ہیں انہوں نے قسم کھا کے نہیں کہا کہ یہ قرآن ہے بغیر قسم کے ہم نے مانا ہے. اندازہ کریں ایک بار نہیں تین بار وہی قسم کھا کے کہتی ہے جس کا پڑوسی تنگ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں اللہ کی قسم وہ مومن نہیں اللہ کی قسم وہ مومن نہیں اور پڑوسی کون ہے جو سیٹ پر تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے وہ بھی تیرا پڑوسی ہے دو گھنٹے کا پڑوسی ہے ایک گھنٹے کا پڑوسی ہے تو ایسا اس نے سلوک کر اس کے ساتھ کہ دو سال کے بعد بھی ملے تو وہ کہے کہ یہ آپ صاحب فلاں جگہ ملے وہ دوستی میں تبدیل ہو جائے وہ سفر جو بندہ آپ سے فون نمبر لے اپنا فون نمبر آپ کو دے آپ کا کردار آپ کی تبلیغ بن گیا ہے اس میں وہ کہتے ہیں ایکشن آف اے مین سپیکس لاؤڈ دین از ویز تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹیکسی میں اپنے حسن سلوک سے آپ بندے کو گرویدا کر سکتے ہم نے کبھی کردار کی طرف توجہ دی ہی نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں جی جنت میں جانا ہے اس کا مسئلہ ہے ہم نے کتاب پہنچا دی ہے مانے یا نہ مانے مسئلہ کتاب نہیں آج کل لوگ کتابیں نہیں پڑھتے لوگ بندے دیکھتے ہیں ریزلٹس بکتے ہیں دوائیاں آ کے جب بکتی ہیں تو وہ کسی فارمولہ کا ریزلٹ ہوتی ہمیں آرام آتا ہے ہم جاتے ہو دوا لے آتے ہیں کبھی بحث مسا کیا کسی سے سردار دادی جی سب کو پتا پیراڈوز چلے کسی کو کوئی تکلیف ہو اگر اسلام میں اس کو آرام آئے تو دوڑ کے اسلام میں آئے کہ نہیں آئے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ خود مسلمانوں کے اندر اتنے مسائل ہیں ان کے اندر ابھی انہوں نے ذکر کیا کہ جو بھی جاتا ہے بیرونی سفر پر واپس آ کے یعنی حکیم سعید صاحب لکھتے ہیں اپنے سفر نامے میں جو جاپان کا ان کا سفر نامہ تھا اس میں وہ لکھتے ہیں کہ پی آئی اے والوں کا جو اس نے سلوک میرے ساتھ اور میرے سامان کے ساتھ جو ہوا تھا والوں کا نہیں تھا وہ باگ دوڑ کر کے جناب علی تو میرا سامان کلیئر کروا رہے تھے وہ باگ دوڑ کر کے میرے لیے کمرہ بک کروا رہے تھے وہ باگ دور یہ کر رہے تھے اور ہمارے جو ہے وہ گم کرنے میں ان کا کردار تھا ڈھونڈنے میں ان کا کوئی کردار نہیں تھا یہ شکوا سارے کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارا کردار کوئی نہیں ہے ہم کریکٹر لیس لوگ ہیں مولوی سے لے کر عام آدمی تک مولوی آگ اگلتے ہیں. بندہ مسئلہ پوچھنے جاتا رنگ فک ہو جاتا اس کا پتہ نہیں کیا ہوتا کرنٹ مارے ہیں کیسے کیسے مسئلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں پسینہ آ جاتا بندہ آتا اور آگے کھڑے ہو کے کہتا اللہ کے رسول زنا کی بڑی رغبت ہے میرے اندر یا اس کا کچھ علاج کریں یا مجھے اجازت دیں اور صحابہ کی آنکھیں غصے سے میں وہ ایسے دیکھ رہے تھا اس بندے کو کہ تو انسلٹ ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیکن حضور کو پتا تھا یہ مریض ہیں آپ نے فرمایا اس کو گھورو مات اس کو رستہ دو پاس بلا لیا آپ بٹھایا آگے ہو, جاؤ, آگے ہو جاؤ آگے ہو جاؤ اپنے گھٹنوں کے ساتھ اسے گلا لیا پھر علاج کیا جواب دیا پوچھا تمہاری بہن ہے تم پسند کرتے ہو بہن کے ساتھ کوئی جنا नहीं نہیں پھر لوگ بھی نہیں پسند کرتے ان کی بہنوں کے ساتھ جنا کیا جا. لوگ بھی پسند نہیں کرتے ماں کے ساتھ لوگ بھی پسند نہیں کرتے خالہ کے ساتھ لوگ بھی پسند نہیں کرتے بیٹی کے ساتھ سارے رشتے گنوا دیے جب تمہیں پسند نہیں کوئی تمہاری ماں بہن بیٹی خالہ کے ساتھ یہ کرے تو لوگوں کے بھی وہی رشتے لوگ بھی نہیں چاہتے ان کے ساتھ اب بتاؤ کہاں کرو گے اس کے بعد اس کے سینے پر ہاتھ پھیر کے آپ نے فرمایا اللہ اس کو شفا عطا فرما وہ بندہ کھڑا ہوا اور اس میں گواہ دی فرمایا اللہ کے رسول اللہ کی قسم جب میں اس مجلس میں آیا تھا تو زنا سے زیادہ مرغوب کوئی چیز میرے سینے میں نہیں تھی اور اب میں اٹھا ہوں تو زنا سے زیادہ محبوب کوئی چیز میرے سینے میں نہیں علاج کیا اسی طریقے سے ہمارے مولوی حضرات سے لے کر نیچے تک آگ اگلتے قدر نہیں ہے کلمے کی مومن کی قدم نہیں قدر نہیں ہے آپس میں مسلمان سے مسلمان کا تعلق یہ تو جماعتوں نے پھر بھی کچھ زور دیا ہے جماعتوں میں یہ بھی ایک غریمت ہے کہ کم از کم ان میں تو ہے نا بیج کے طور پر استعمال کیا جا سکے ادروائز تو موقع میں ہے ہی نہیں میں وہاں سے نکلا مسجد دار رقم سے جہاں میری رائش تھی ہم نے جانا تھا تعبشی وہاں پہ درسکران تھا میرا مسجد نہیں انہوں نے لی تھی مسلح افتتاح کرنا تھا میرا در قرآن رکھا تھا جو ان کے نائب امیر ہیں وہ میرے ساتھ سراج قمر صاحب ہم نکلے تو بھی آگے نکلے مجھے کچھ پیسے ملے وہ میں نے ان سے کہا کہ ان کا کیا کرنا انہوں نے میرے ہاتھ سے لے کے اونچی جگہ پر قرآن رکھا تھا میرا جو ان کے نائب امین ہیں وہ میرے ساتھ ہے سراج کمر صاحب ہم نکلے تو جو ہی آگے نکلے مجھے کچھ پیسے ملے ہوگی تو میں نے ان سے کہا کہ ان کا کیا کرنا انہوں نے میرے ہاتھ سے لے کے اونچی جگہ پر پہ کیا جاپان کے اندر یہ ہے کہ یہ لوگ جو بھی چیز چیزیں رستے میں ملتی ہے وہ وہاں سے اٹھا کے جو قریب ترین اونچی جگہ ہوتی ہے وہاں رکھی جاتی ہے اگر کوئی چیز آپ کی گر جائے تو نیچے مت دیکھیں آپ اونچی جگہ دیکھتے جائیں وہ آپ کو مل جائے گی بہت زیادہ قیمتی ہے تو وہ پولیس کو پہنچا دیتے ہیں لیکن جیب میں نہیں رکھتے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کس کی ہے وہ یہ کہتے ہیں میری نہیں ہے لازا میری جیب میں نہیں جانی چاہیے کوئی چوری کا رواج نہیں ہے یعنی جس طرح حرم میں ہے نا کہ پڑی ہوئی تو پڑی رہنے دو اٹھانی ہے تو پہنچانے کی نیت سے پھر تمہاری ذمہ داری ہے چاہے حرم کی جماعت چلی جائے یہ چیز تو نے پہنچانی ہے اور اب اٹھا لیے تم نے ہم مسلمان ہیں ہر ڈیرے میں چوری ہوتی ہے ہر دوسرے ڈیرے میں چوری ہوتی جی پتا ہے مجھے کہ فلاں صاحب نے چوری کی ہے اب میں اس کا نام لوں گا تو دشمی ہو جائے گی قبائلی دشمی چل پڑے گی لہٰذا مجھے یقین ہے کہ ایک دو دن میں وہ یہاں آپ کی مسجد میں پھینک دے گا پیسے نکال کے تو اس میں میرا پتا کر وہ لائسنس ہے پلیز آپ ذرا سنبھال کے رکھی گا یہ میرا نمبر ہے مجھے فون کر دیں وہی وہ دوسرے دن دس ساڑھے بجے کے قریب وہ بٹوا ٹھا کے مسجد میں آ پڑا جنا ان دی لے جائیے اپنی امانت ہے یہاں مسلمان ہے اسی طریقے سے ان کا جی یہاں جھوٹ کا کوئی رواج نہیں جھوٹ بزدل ہے جھوٹ بس دل بولتا ہے جھوٹ ہی بولتے وہ لوگ کوئی بھی چیز جائے جھوٹی تعریف کر کے نہیں بیچیں گے اگر اس میں کوئی عیب ہے تو اس کو اسکریپ کر دیں گے یہ ساری سفتیں مسلمانوں والی نہیں تھی وہ نبے فیصد مسلمان ہے دس فیصد کسر ہے اور ہم دس فیصد مسلمان ہیں نبے فیصد کسر ہے ہمارے یہاں سبب کیا ہے اس کا اسلام تو یہ نہیں سکھاتا اسلام تو معاملات کو اتنی اہمیت دیتا ہے وہ کہتا اگر تیرا پڑوسی تمہیں جہنمی کہہ دے گا تو تو جہنم میں جائے گا چاہے تو صرف فرض روزے نہیں رکھتا ساتھ تو پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھتا ہے صرف فرض نماز نہیں پڑتا ساتھ تحجد اور اشراق بھی پڑتا ہے صرف زکوٰۃ نہیں دیتا ساتھ اس کے صدقات بھی دیتا ہے لیکن تیرا پڑوسی اگر تمہیں جہنمی کہہ دے تو اتنا تنگ کیا اور اس کا یہ کہنا جائز ہے تو جہنم میں جائے گا اسلام تو یہ کہتا ہے پڑوسی کو ویٹ او پاور آسلہ تیری عبادت کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول فلاں خاتون ہے وہ نماز بھی پڑھتی ہے فرض نماز اور نوافل کا اتمام بھی کرتی ہے فرض روزے بھی رکھتی ہے رمضان کے اور نوافل روزوں کا بھی اتمام کرتی ہے مگر پڑوسی تانگ اللہ کے رسول نے فرمایا ان نہ ہاف آگ میں ہے جہنمی ہے اب یہ بڑی عجیب صورتحال ہے کہ جس شریعت کے اندر معاملات کو اتنی اہمیت دی گئی ہو اسی میں معاملات اتنے ڈھیلے جہاں یہ کہا جائے کہ تمہارا مسلمان بائی سے مسکرا کر ملنا صدقہ ہے کتنا اجر ہے کیا لگا ہے جتنے بھی اللہ تعالی نے پیدا کیے حیوانات جنوں سے تو مجھے اتفاق نہیں ہوا ملنے کا ان جانداروں میں صرف انسان کے اندر مسکرانے والے مسلز ہیں باقی کسی جاندار کے اندر نہیں ہیں مسکراہٹ کی قدر پتا چلی آپ جتنی بھی مخلوقات زمین پر پائی جاتی ہیں ان میں صرف انسان کے اندر مسکرانے والے مسلز ہیں اور کسی کے اندر نہیں ہیں تو گویا حیوان اور انسان میں فرق مسکراہٹ کا ہو گیا کہ نہیں حضرت ابھی کو ان کی بیوی کہتی ہیں کہ آپ ہر وقت مسکراتے رہتے ہیں اس سے آدمی کا جلال باقی نہیں رہتے کہنے لگے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت مسکراتے دیکھا ہے تبسم ہر وقت چہرے پہ رہتا تھا بندہ جب آتا تھا تو وہ چاہتا تھا کہ دل کھول کے رکھ دیں ان کے سامنے اور اندر پتہ نہیں کیا کیا تھا بھئی لوگ آتے ہی اس لیے تھے ان کے پاس کے علاج کروائیں یہ سمجھ کے کہ یہ بے غم ہیں ان کو کوئی غم نہیں اپنے غم ان کے سامنے رکھتے تھے کہ ہم کو بھی بے غم کر دیں آپ ہمارے غموں کا بھی کوئی علاج کریں اور اگر ڈاکٹر کے پاس جائے مریض میرے سار کو درد ہے ڈاکٹر دونوں گھٹنے بھی آگے کر دے میرے دو میرے تو گھٹنے ہی مطلب چناؤں چلاؤں کر رہے ہیں تو کہا یار یہ تو مجھ سے بھی زیادہ مصیبت کا مارا ہوا ہے یہ ڈاکٹر کا کام ہے کہ اپنی بیماری کو پشیدہ رکھے اور مریض کو مطمئن کر کے دیکھے مولوی کا کام ہے کہ اس کو اگر کچھ پرابلمس ہیں تو ان کو اپنے اندر رکھے لوگوں کی طرف توجہ کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا دکھ نہیں تھے اولاد آب کی مر گئی تھی بیٹیاں آپ کی تین آپ کے ہوتے ہوئے آپ نے قبر میں اتاری پھر طلاقیں بھی ہوئی بیٹیوں کو کیا کیا دکھ دکھ لیکن اندر رکھیں معاملات کی طرف جتنا اسلام نے بلایا ہے کوئی مذہب نہیں بلاتا پھر مسلمان اس میں کیوں ڈھیلے یہ ہے وہ مسئلہ جس کو کہتے ہیں کہ ون تھاؤزینڈ ڈالر کوشچن ہے مسلمان ہوتے ہوئے بھی میری یہ کہہ سکتے والے کاغذ ہے کہ یہ ایمان جو ہے یہ سفت ہے یا تو یہ تیرے اندر ہوگی یا تیرے اندر نہیں ہوگی لیکن کوئی چیز یا تو گرم ہوگی یا گرم نہیں ہوگی یا سفید ہوگی یا سفید نہیں ہوگی یا میٹھی ہوگی یا میٹھی نہیں ہوگی ایمان سفت کا نام ہے یا تیرے اندر ہوگی یا تیرے اندر نہیں ہوگی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزنی زان حین يزنی مؤمن کوئی زانی حالت زنا میں حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا یا جب زنا کر رہا ہوتا تو مؤمن نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے یہ وہ صفت ہے جو زائل بھی ہوتی ہے بابا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہمارے خطرے پرماننٹ ہیں لہٰذا مسلمانی بھی پرماننٹ ہے کسی چیز سے یہ زائل ہونے والی چیز نہیں ہے صبح مومن ہوگا رات کو کافر ہوگا رات کو مومن ہوگا صبح کافر ہوگا اس لیے پھر میں جد ایمان حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو کوئی پتہ نہیں ہوتا آپ جب پاکستان میں یہاں تو پھر بھی نہیں ہوتا اتنا پاکستان میں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد موبائل دیکھنا پڑتا ہے کہ نیٹ ورک پول ہے بھی ہے کوئی نہیں روات میں ہوگا گجرخان میں نہیں ہوگا گجرخان میں ہوگا دینے میں غائب ہوگا دینے میں ہوگا تو جیل میں یہ بالکل ایمان کا یہی حال ہے فرمایا جدد ایمانکم ایک وقت وہ آئے گا کہ ایک شخص رات کو مومن ہوگا صبح کافر اٹھے گا اور صبح کافر مومن ہوگا تو رات کو کافر سوئے گا جدد ایمانکم فرمایا لا یزنی زان شینی و لا یسر کو سارے مؤمن جب کوئی چور چوری کر رہا ہوتا تو وہ مومن نہیں ہوتا ایمان باہر نکلتا تو ہاتھ آگے بڑھتا ہے چوری کرنے کے لیے لیکن بریک ہوتے ہوئے گاڑی کیسے ٹکرا گئی بریک نہیں تھی تو ٹکر ماری ہے ایمان ہوتا ہے ایمان تو بریک کا نام ہے نا ایمان اس کو روکتا نا نماز ہوتی تو اس کو روکتی نا روزہ ہوتا تو وہ صبر کیا سکھایا تھا معاملات ہمارے ایمان کا مظہر ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندہ مومن کے میزان میں کلمے کے بعد سب سے زیادہ وزن والی چیز اس کا اخلاق ہوگا ہم نے اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی ہم نے وہ نماز روزہ زکات حاج نے ہماری بھوک مار دی ہم سمجھتے ہیں یہ کر کے ہم اللہ کے یہاں ہماری ریزرو ہو گئے اور چابی ہمارے جیب میں آ گئی ہے جنت کی اب یہ ٹانے ٹانوے بندے ہماری جنت خراب نہیں کر سکتے پڑوسی جا کے شکایت کرے گا کہ جی وہ اس لیے یہ کیا تو اللہ تعالیٰ میری جنت نہیں تو میرا اپنا وزن اتنا آلریڈی موجود ہے کہ اگر یہ چھوٹا سا بندہ خود بھی بیٹھ جائے دوسرے پلڑے پر تو میرا پلڑا ہلے گا ہی نہیں اتنی نمازیں میں نے پڑھ چڑھی پھر سب سے میں نے بات کہ بڑی نمازیں پڑھ چڑھی ہیں چار سال مکہ ایکسٹینشن کا کام کیا ہم نے وہاں بڑی نمازیں پڑھی ہیں جب آج کل ریسٹ پر وہ نماز نہیں پڑھتے تو میں نے کہا کہ نماز کو بڑی پڑھ چڑی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنا نیکی کر دی ہے کہ دوسری طرف اب معاملات جو ہیں اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن قیامت کے دن تولے جائیں گے گنے نہیں جائیں گے کسی کی ایک شکایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم فقیر کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جس کو جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو ہم تو اس کو فقیر کہتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کا سوال کیا کرتے تھے تو صحابہ کرنے ہو جاتے تھے کہ آج اس اصطلاح کا کوئی نیا مطلب سامنے آئے گا آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں میری امت کا فقیر کون ہوگا تم تو کہتے ہو نا جس کے پاس نہیں اس کو فقیر میں تمہیں وہ بتاتا ہوں جس کے پاس ہوں گے مگر فقیر ہوگا فرمایا میری امت کا ایک شخص قیامت کے دن حشر کے میدان میں آئے گا تو اس کے دائیں بائیں اس کے نیک اعمال کے پہاڑ ہوں گے پہاڑ کا لفظ استعمال کی اس کے حج اس کے صدقات اس کی نمازیں اس کے روزے پہاڑوں کی طرح اس کے ساتھ آئیں گے بندے دے کے بلے بلے کریں گے بھائی کیا کریڈٹ ہے یار کتنا نیک بندہ ہو لیکن اس نے کسی کا حق مارا ہوگا کسی کو گالی دی ہوگی کسی کی چگلی کی ہوگی کسی کی عبت کی ہوگی اور وہ جب بندہ سامنے آئے گا تو کہا جائے گا کہ اگر ہم ادھر کرو مجمع کی طرف کسی کو اعتراض ہے بھائی اس بندے پر جیسے وہ کاغذات داخل ہوتے ہیں نا سینٹ میں اسمبلی کے تو کہا جاتا ہے کہ کسی نے اعتراض داخل کرنا ہے تو سات دن کے اندر اعتراض داخل کر دے پھر دیکھا جائے گا اعتراض ویلڈ ہے یا نہیں کہا جائے گا کہ یہ صاحب اب سارے دیکھو بھائی یہ بندہ کسی کا کوئی دعوی کھڑا ہوگا جی یہ میرے پیسے مجھے ایک دن اس نے گالی دی تھی میرے ساتھ یہ کیا تھا میرے ساتھ یہ کیا آ کے آ جاؤ اب دیکھا جائے گا سکروٹنی ہوگی کہ یہ ان کے اعتراضات ویلڈ ہیں یا نہیں ہیں اور اس سے کہا جائے گا تیرے پاس ان کا کوئی جواب ہے یا نہیں کچھ نہیں ٹھیک ہے کیا چاہیے آپ کو آپس میں سیٹل کر لیں معاملہ کہا گیا جی ہمارا اب اس سے کہا جائے گا ان کی منت ارلا کر کے راضی کر لو پارٹیوں کو جو. پارٹیوں کی جنت اسی کے ساتھ خود تو انہوں نے کوئی کام کیا ہوا نہیں ہے لہٰذا وہ بھی کہتے ہیں جو کچھ اس کا اتنے پہاڑ ہیں عام طور پہ جب بندہ مارتا تو ہر کو اٹھ کر رہا تو میرا بھی اس نے قرض دینا تھا میرا بھی دینے والا کوئی نہیں آتا کہ میں نے بھی اس کا دینا تھا لینے والوں کی لائن لگی ہوئی تھی اب وہ آ جائیں گے اب علماء کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ اس کا سورس کیا ہے لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر آپس میں تنازع طے نہ ہوا تو اللہ تعالی کے یہاں ایک دمڑی جو ہے اس کی دو سو نماز کا ریٹ اور ایک روپے میں آٹھ دمڑیاں ہوتی یعنی ایک روپیہ اگر کسی کا مارا ہے تو سولہ سو نماز دینی پڑے گی وہاں وہ نماز جو کریڈٹ میں ہوگی مقبول ہوگی ہم پڑھتے ہیں پتہ نہیں وہاں پہ وہ پہنچتی بھی ابھی نہیں پہنچتی بعض دفعہ ایسا ہوتا نا کہ کال آگے ملتی نہیں ہے ادھر آواز کو نہیں جا رہی ہوتی ادھر پیسے گر رہے ہوتے ہیں یہ بھی بعض نمازوں کا معاملہ ہوتا ہے آگے کریڈٹ میں کوئی نہیں ہوتی ادھر کو سجدے ہو رہے ہوتے مقبول نماز جو کرے کریڈٹ میں ہوگی ایک دن کے بدلے میں سولہ سو نماز دینی پڑے گی ہاں اگر پارٹیاں راضی ہو جائیں وہ تو میں سبیل اللہ لہٰ معاف کر دے تو فاض اللہ کو کوئی اعتراض نہیں اس پہ اب حضور نے فرمایا وہ سارے ان میں تقسیم کر دیے جائیں گے پہاڑ ختم ہو جائیں گے لیکن وہ دعوے دار ختم نہیں ہوں گے اب کہا جائے گا کہ ایک ہی طریقہ ہے بھائی کو ان کے گناہ اس کے ذمہ ڈال دیے جائیں گے اور اسے اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا وہ جنت میں چلے جائیں گے شرابی انہوں نے ہیں گلے اس کے پڑ گئی نمازیں اس کی ہیں جنت میں دوسرے چلے گئے معاملات کی سمجھ لگی ہے کہ نہیں لگی یہ جب آپس میں ضرب کھائیں گی نا پھر پتہ چلے گا کہ معاملات اور عبادات کیا چیز تھی عبادت اللہ کا حق ہے اور اللہ بڑا کریم ہے اگر کسی نے نہیں بھی نماز پڑھی تو پردگار چاہے تو معاف کر سکتا ہے یہ اس کا حق ہے اس میں ہم دخل نہیں دے سکتے کہ کسی نے نماز نہیں پڑھی تو اللہ تعالی اس کو نہ بخشے یہ کیا ہوا جناب ہم پڑھ کے نمازیں تم جا رہے ہیں جنت میں اور اس صاحب نے نہیں پڑی تو اس کو بھی جنت مل جائے وہاں ہم کوئی ویٹو نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کا حق ہے عبادت اس کا حق تھا اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہمیں اس نے کہا تم چاہو تو اپنے باپ کو قاتل کو معاف کر سکتے ہو بیٹے کے قاتل کو معاف کر سکتے ہو اختیار دیا نا اس نے یہ اس کا اختیار ہے کہ کسی کو کس طرح جنت میں بھیج دیتا اس پہ ہم اعتراض نہیں کر سکتے لیکن جو قکل عباد ہیں اس میں اللہ تعالیٰ مداخلت نہیں کرے گا پارٹی کو راضی کرو اب اللہ تو کریم ہے لیکن بندے تو کریم نہیں ہے نا یہ ہے معاملات کا معاملہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خوش اخلاقی کسی کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر تو اس بندے سے ادھار مل سکتا ہے یا کہیں جاب دلا سکتا ہے پھر تو بڑے خوشی اور خوشی سے ملیں گے اور اس اخلاق کی قیمت کوئی نہیں یہ تو مطلب کے لیے ہے نا یہ تو کلمے کی خاطر نہیں ہے کلمے کی خاطر تیری مسکراہٹ تیرے بھائی کے منہ پر تیرا تبسم کرنا تیرا صدقہ ہے اگر وہ کلمے کی بنیاد پر ہے دو مومن آپس میں ملتے ہیں ہاتھ میں لاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان کرتے ہیں کہ دونوں کے ہاتھ جدا نہیں ہوتے کہ پروردگار دونوں کی مفرت فرما دیتے ہیں. اس سے بڑا بھی کوئی ڈسکاؤنٹ ہے معاملات کی آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا سلام کرنا یہ آپ کا ہاتھ میں لانا اس کی کوئی قیمت نہیں جب ہم آپس میں یہ کریں گے اس کی ریحرسل ہو جائے گی تو یہ ہماری عادت بند ہے اچھا دوسری قوموں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی عبادات کوئی نہیں ہے معاملات ہی معاملات ہیں شریعت کوئی نہیں سسپینڈ ہوئی, ہوئی ہماری شریعت ہے ہماری بوتھ شریعت سے مٹ جاتی ہے معاملات کی طرف ہم توجہ تو نہیں کرتے وہ معاملات کو عبادت سمجھ کے کرتے ان کے پاس ہے ہی ہے کچھ لہذا یہ فرق ہے کہ ہم نے عبادت کو الگ کر دیا اور سارا زور ہم نے عبادت پر دے دیا مستے محلے محلے مستے حافظ پر حافظ نکل رہے ہیں حج کرنے کے وہاں پہ ملٹی سٹوری حرم کو کرنا پڑا ہے وہ غالبن شوق کا کیا وہ ایک نظم سی ہے کہ سبھی فرقوں میں بٹتے جا رہے ہیں یہ اس کی وہ کلام ہے پورا سبھی فرقوں میں بٹتے جا رہے ہیں سبھی پند و نسائے کر رہے ہیں ہمارے کان پھٹتے جا رہے ہیں عمل قرآن پہ کرتے نہیں ہیں الفاظ رٹتے جا رہے ہیں اور نمازی مسجدوں میں بڑھ رہے ہیں اور انسان گھٹتے جا رہے ہیں ہم نے سارا زور عبادت پر لگا دیا ہے معاملات کو الگ رکھا ہے اکے ہمارے معاملات بھی عبادت ہیں ہمارے معاملات عبادت ہیں عبد جو ہوتا ہے اس کا ہر فیل عبادت ہوتا ہے غلام جو ہوتا ہے اس کا ہر کام اس کا کھانا پینا بھی غلامی ہوتی ہے اس کا سونا بھی غلامی کا سونا ہوتا ہے کہ جاگنا بھی غلامی کا جاگنا ہوتا ہے بندہ مومن کا کھانا پینا سونا شادی کرنا باتھ روم جانا نکلنا مسجد جانا واپس نکلنا ڈیوٹی پہ جانا واپس آنا عمر فاروق کہتے ہیں یا اللہ میں اولاد کے لیے رزق حلال کماتے ہوئے مروں یہ بھی بات اچھا مومن کی پوری زندگی عبد کی پوری زندگی عبادت ہے ہم نے اس کو سیپریٹ کر دیا ان لوگوں کی وہ عادت بن گئی ہے عبادت سے آگے بڑھ کر ان کی عادت بن گئی. یعنی وہ اس کے خلاف کریں گے تو انہیں نیند نہیں آئے گی تو تھوڑا کچھ ہمیں غور کرنا چاہیے اور میں اس میں میں نے پہلے بھی بیچ کیا تھا کہ قصور ہم مولویوں کا ہے اس پر. ہم نے کبھی ان معاملات پر زور دیا ہی نہیں ہماری تقریریں ہوتی ہیں دھواں دات تو پر قرآن ہم پڑھتے ہیں اس میں دلیلیں ڈھونڈنے کے لیے حدیثوں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں دوسرے کے موقف کی حدیث نظر بھی آ جائے تو ہم برق پلٹ دیتے ہیں کہ اس کے مقابلے کے حدیث مجھے ڈھونڈنی ہیں تو میں نے عرض کیا تھا جن کے پاس کلاشنگ کوف ہیں وہ کلاشنگو سے لڑتے ہیں جن کے پاس مولویوں کے پاس آئے تھے اور وہ ان سے لڑتے ہیں لہذا ہدایت کو نہیں ملتی ہم اس نیت سے مطالعہ کرتے ہیں ہمارے جمعے اسی پر خرچ ہوتے ہیں معاملات مسجد اور اس کا محلہ اس محلے میں کوئی بھوکھا کیوں سو جائے مولوی کو تو پتا ہوتا ہے نا کہ کس کے پاس چار پیسے ہیں وہ آدمی اپنے گھر بیٹھے رہیے سے بات نہیں کر سکتا کیا فلحا گھر میں یار بڑی نازک حالت ہے بچہ مر رہا ہے ان کا پیسے کوئی نہیں ہے اگر تم مہربانی کرو تھوڑے سے پیسے دے دو اللہ تعالیٰ تمہارے گھر سے بیماری کو ہٹا دے گا یہ مصیبت تمہارے بچوں پر نہیں آئے گی اور اگر نہیں تو تم چار پیسے دے دو یار مجھے میرے پاس ہوا تو میں تمہیں دے دوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مکروز رہتے تھے اور وہ اسی سلسلے میں مکروز رہتے تھے اپنے پیٹ کے لیے نہیں کسی کی مدد کے لیے اگر مولوی یا ذمہ لے لے کہ میرے محلے میں اس مسجد کے ساتھ جو محلہ ہے اس میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا اس میں کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا سو مو ایکشن لیتا ہے نا سو موٹا ایکشن ہوتا ہے سپریم کورٹ کا ہائی کورٹ کا کوئی اخبار میں خبر پڑی فوراً نوٹس جاری کر دیا کہ دونوں پارٹیاں آ جاؤ گا. اس کو کہتے ہیں سو موٹا ایکشن ہوتا خود سے کوئی کسی نے اپیل نہیں کی درخواست نہیں دی وکیل نہیں کیا جج صاحب خود ایکشن لیتے ہیں مولوی خود ایکشن لے یار تم دونوں بھائی آپس میں کیوں ناراض ہو کیا بات سنا کروائے مولوی رکھا کیوں ہے مسجد ہاسپٹل ہے نا مریض کیوں ہے وہاں ڈاکٹر صاحب علاج کیوں نہیں کرتے ان کا فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں ایک تو کمی یہ ہے کہ ہم مولویوں نے معاملات پر توجہ ہی نہیں دی جمعہ کا دن ایسا رکھا تھا اس امت کی اصلاح کے لیے سے کہ نبی نے آنا کوئی نہیں تھا اللہ کو پتا تھا کہ بھائی اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا لہٰذا اس امت کے پرماننٹ مینٹیننس کا کوئی بندوبست کرنا ہے جمعہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا آٹھ دن کے بعد سارے لوگ اکٹھے ہو جاؤ اور مولوی سے کہا کہ تم بات کرو لوگوں سے کہا کہ نفل بھی نہیں پڑنے تم اس کی بات سنو نفلوں کے لیے باقی چھ دن اتنے ہوتے ہیں ابھی ایک گھنٹے بعد تم نفل بھی پڑھ لینا ابھی اس کی بات سنو اب اگر وہ ظالم جس کے لیے نفل بھی منع کر دیے گئے ہیں کہ اس کی بات سنو اگر وہ اپنی بات میں کام کی بات نہیں کرتا تو اس سے بڑا کوئی خائن ہے مولوی سو موٹو ایکشن لے سلا کروائے کسی نے ناجائز قبضہ کر لیا ان سے جا کے کہ بھائی صاحب کل آپ نے مر جانا اور میں نے چار تقدیر نماز جنازہ پڑھنا اور میں نے کہہ دینا کل کے میں نہیں پڑھوں گا بندے گئے تو اس نے اتنی زمین دبائی ہوئی تھی اس زمین میں تمہاری قبر بننی ہے اگر مولوی چاہے تو یہ کام ہو سکتا ہے لوگ معاملات کی طرف توجہ دیں ان کو زیادہ تذکیر کی ضرورت ہے تو ایک تو ہمارا اس میں آپ کہہ لیں نیگلیجنس ہے ہم مولویوں کی دوسرا عبادت ہماری اس نے ہمارے بھوک مار دی ہے معاملات کی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیک ہیں اور اس نیکی کا ثبوت یہ ہے کہ نمازیں بھی ساری پر تو اتنے عرصے سے کوئی تدار نہیں اور فلاں فلاں فلاں کام بھی کرتا ہوں اور میرا سٹیٹس نیک والا ہے باقی یہ چھوٹی موٹی جو ہیں یہ لوگوں ساتھ کے ساتھ میں جس طریقے سے ڈیل کرتا ہوں یہ لوگ ہیں اس قابل یار یہ ایک وجہ ہے اس کی اور دوسروں کا یہاں چکے اور کوئی عبادت کوئی نہیں ان کی بھوک کوئی نہیں مری انہوں نے جو کرنا ہے معاملات میں کرنا ہے لہذا وہ اس میں بڑے ان کا بات کروں اختلاف بھی کرتے اس کے اس کے لیے باقاعدہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ ایک دو دن کی بات نہیں اس میں جنریشن ہمارے بعد اخلاق ہونے میں سدیاں لگی ہیں تو سدھرنے میں بھی ایک ماحول ایسا ڈیولپ ہو جائے گا وہی لوگ نہیں ہوتے جب عمارات میں آتے تو کتنا قانون پر چلتے ہیں وہی آدمی جب پی آئی اے میں بیٹھ جاتے ہیں پھر آپ نے دیکھی ہے ان کی پھرتیاں ان کو کیا ہو جاتا ہے کیا پاکستان کی مٹی اور لو ایسا ہے کہ آدمی کے پاؤں لگتے ہیں تو فورن ہی غیر قانونی ہو جاتے ہیں. ہمارا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ جو غیر قانونی حرکت کر سکتا ہے میں نے دیکھا ہے ان کو کہ آپ نے بدو والے کپڑے پہن لیے اور آپ نے کہا کہ اگر میں نے ٹھیک طریقے سے ڈیل کیا تو یہ بندہ سمجھے گا یہ نکلی بدو ہے لازم تھوڑی سی بےودگی کرنی چاہیے مطلب شیوا جگل کر کے اس کو پتا چلو میں اصلی والا لیوے والا بدو ہوں مطلب. یہ بھی لوگوں کا ٹرینڈ ہے کہ جی اصلی وطنی بننا تو پھر ذرا دبکا کر رکھو اگر میں نے فضل کے آپ نے کہا تو کہیں لگتا ہے مجھے یہی معاملات ہم نے غیر قانونی اصلہ رکھنا ہے اس سے بڑا آدمی ثابت ہوتا ہے شیشے کالے کر کے گاڑی کے رکھنے بغیر لسان سے گاڑی چلانی ہے یہ لسان لسانس تو ہیں جن کے پاس پاور نہیں طاقت نہیں کیا ہمارا یہی نہیں ایم پی ایم ایسے ہی نہیں کرتے ہمارے کاؤنسلر ایسے, ایسے ہی نہیں کرتے یعنی وہاں یہ کہا جو oh, بڑا وڈا آدمی بڑے لمبے ہاتھوں والا کیوں روز کے گھر میں اتنی کلاسوں کو بڑا غیر قانونی اصلاح اس نے رکھا ہوا ہے یہ ہمارا ٹرینڈ بن گیا ہے لہذا ہم یہاں سے پاکستان جاتے ہوئے فوراً غیر قانونی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے پی آئی اے میں ہی تاکہ پتہ چلے کہ ہم بھی دبئی سے بڑے ہو گئے ہیں بھائی پردیش کاٹ کے کم از کم اتنی تو پھرتیاں ہونی جائیں یہ ٹرینڈ غلط ہے آدمی کا بڑا پن اس کے اخلاق میں چھپا ہوا ہے اس کی زبان میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفی قطع پر آپ حضرات کو الحمد للہ